فعوذ بالصلاة والسلام على عباده الذين أما بعد فعوذ بالله السمير عليهم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أيام معدودات وقال تعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ولا بڑے جمبو قسم کے لئے جی میں اس طرح لوگوں کو نظر ہی نہیں آ رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو عبادت فرض کی ہیں اپنی حکمت کے تحت فرض کیے ان کا ایک مقصد ہے اور اس مقصد کا حاصل ہونا جس مقصد کے لیے عبادت فرض کی گئی ہے وہی ہماری کامیابی ہے جو چیز قیامت کے دن تلے گی وہ وہ ہوگی جو ہم نے اس سے حاصل کی ہوگی جتنے پرسینٹ مقصد حاصل ہوا ہوگا اتنے پرسینٹ اس کا وزن ہوگا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک طویل حدیث میں پھر میں نماز تو بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں کچھ کو اس کا دسواں حصہ ملتا ہے کسی کو اس کا نواں حصہ ملتا ہے کسی کو آٹھواں حصہ ملتا ہے اور کسی کی نماز لپیٹ کر پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر مار دی جاتی حالانکہ سجر کو اس نے بھی کیا ہے جب حاصل کچھ نہیں کیا تو اس کے اکاؤنٹ میں کچھ نہیں کیا اکاؤنٹ میں اس کی حرکات حرکتوں سکنات نہیں جاتی فرمایا میں لہی اناال اللہ محاوال اللہ تعالیٰ کو نہ تمہاری قربانی کا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے کہ یہ دیکھے گا کہ موٹے دمبے والے کو گوشت کے حساب سے تول کے نیکی زیادہ دوں اور دوسرے کو کم دوں والا کی نال و جس کی قربانی چھوٹی ہے لیکن تکوا اس نے زیادہ گین کیا ہے تو زیادہ ملے گا اسی لیے قیامت کے دن گنی نہیں جائیں گی بلکہ تولی جائیں گے اگر گنی جاتی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فجر کی دو رکعتیں اور ہماری دو رکعتیں تعداد میں برابر ہیں گن کے اگر ملتا لیکن تول کے ملے گا قیامت کے دن تول حق ہے اس کے بارے میں کوئی مت یہ شبہ کرے کہ یہ تو جی کوئی آ... چونکہ ہم جو نیکی کرتے ہیں اب نماز کوئی مٹیریل قسم کی چیز تو ہے نہیں کہ اس کو تولا جائے گا پتہ نہیں کیسے تلے گی یہ تمہارا دردے سر ہے ہی نہیں کیسے گی یہ ہمارا دردے سر ہے اس کو ہمارے اوپر چھوڑ دو ہم کیسے تولیں گے تم اس پر ایمان رکھو کہ ول وز نو یا تلے گی تو عبادات سے مقصود ایک سبق ہے یا اس کا کوئی نتیجہ ہے جو نکلنا چاہیے نماز ہے فرمایا یہ اس لیے ہے کہ تمہارے اندر اللہ کے یہاں حاضری دے دے دے کہ تم اللہ کے مزاج کے اتنے مزاج شناس ہو جاؤ کہ تمہیں حیا آئے کہ اب ان آنکھوں سے میں جا کے رب سے یہ آنکھیں کیسے ملاؤں گا جبکہ میں ان آنکھوں سے جنا کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے زبان کا بھی زنا ہوتا ہے ہاتھوں کا بھی ضنا ہوتا ہے فرض تو اس کی تصدیق کرتی ہے یا تقزیب کرتی ہے نامیرم کی باتیں سننا یہ کانوں کا ذنا ہے نامرم کو دیکھنا یہ آنکھوں کا ضنا ہے اسے گفتگو کرنا یہ زبان کا ذنا ہے چل کے جانا پاؤں کا ذنا ہے اس کے حصے ہیں تو اب بندہ سوچتا ہے میں کیسے رب سے آنکھیں ملاؤں گا یعنی آنکھیں ملاؤں گا قابل اعتراض جملہ نہیں پھر میرے صاحب نے کہا نا گستاخ اکھی کتنے جا لڑیاں بندہ اور رب سے پیار کرے گستاخی ہے نا لیکن اللہ نے اس پیار میں انسان کی کامیابی ولہزین امن و شبد الرحب نماز بے حیائی منکر کاموں سے روکتی نمازی کو روکنا چاہیے اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے بے آیا بھی ہو رہی ہے تو پھر نماز نہیں چھوڑنی چاہیے اگر چھوڑنی ہے تو بے حیائی چھوڑو اور اگر بے آیا نہیں چھوڑتے تو نماز کیوں چھوڑتے ہو اگر زہر نہیں چھوڑتے تو دریافت کیوں چھوڑتے شرم گناہ سے نہیں آتی تو توبہ سے کیوں آتی ایک صاحب ابھی چند دن پہلے سوال کر رہا تھا کہ جی ایک آدمی توبہ کرتا ہے پھر ایک خاص گناہ توبہ کرتا ہے پھر اس کا ارتکاب کر لیتا ہے پھر توبہ کرتا ہے پھر ارتکاب کر لیتا ہے توبہ کرتے شرم آتی ہے مجھے گناہ سے شرم نہیں ہے شرم تو گناہ سے آنی چاہیے توبہ سے نہیں آنی چاہیے اور چھوڑنا ہے تو گناہ چھوڑو توبہ مت چھوڑو اس لیے کہ باہر توبہ توبہ ہے جس دروازے کو رب بند نہیں کرتا تم کیوں بند کرتے ہو وہ ہوتا معلوم نہ آئے جان ہنسلی میں نہ پھنسے میں نے وہ دروازہ کھولا ہوا ہے تم کیوں بند کرتے ہو اور ہو سکتا ہے کہ تیری موت اس توبہ اور گناہ کے درمیان کے ایریے میں آ جائے تو نے توبہ کی ہوئی ہو اور اس دوران آ جائے موت کا پتہ تو کوئی نہیں نا لہٰذا کیوں چھوڑ دو جی تو یہ ساری جو عبادات ہیں ان کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی نافرمانی چھوڑنا آ جائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طویل حدیث کا ایک جز ہے اتق تقل اللہ کی نافرمانی سے بچو اعبد الناس تو سب سے عبادت گزار بندہ بن جائے گا کوئی صاحب سوال کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اگر یہ کرو تو یہ کر جاؤ گے اگر یہ کرو جو لوگوں کے ہاتھ میں ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ اس کی لالچ مت رکھو تم زاہد ترین آدمی ہو جاؤ گے لوگ تم سے پیار کریں گے اس میں معاصی سے بچو یہ معاصی تمہاری نیکیوں کو کھا ساتھ تمہارے حاج بھی تھا تمہاری عبادتیں بھی روزے بھی صدقات بھی اگر ساتھ ساتھ ماشی بھی چل رہا ہے تو وہ تو کریڈٹ اینڈ ڈیبٹ جو ہے وہ اوپر نیچے ہوتا رہے گا تھوڑا کماؤ لیکن اس کو ضائع جو ہونے والا دروازہ ہے وہ بند کر دو ماشی جو ہے جس طرح نیکی بدی کو کھاتی ہے اسی طرح بدی نیکی کو بھی کھاتی ہے ایک بندہ وہ ایک نیکی کرتا ہے لیکن گناہ اس کا زیرو ہے جنتی ہے ایک بندہ ہے سو نے کی ہے. لیکن سو گناہ بھی کیا ہوا اس کا بیلنس زیرو ہے حالانکہ سو کی ہے لیکن دوسری طرف اس نے چیک بھی ایشو کیے ہیں پھر بعض گناہ وہ ہیں جن کا کی جو ہے وہ مقرر ہے جن کی ویلیو اللہ کے یہاں جو یہ کرتا اس کا یہ گناہ ہوگا جو یہ کرتا اس کا یہ گناہ ہوگا لیکن جو حقوق ناس ہیں حقوق اعباد ہیں لوگوں کے معاملات ہیں ان میں لوگوں کی رضامندی پر چھوڑ دیا گیا جیسے تین سو دو ہے اس میں دونوں پارٹیوں کو چھوڑ دیا گیا قاتل و مقتول کو کہ بھئی اگر یہ فری میں فیس بھی لا تو میں معاف کر دیں عدالت کو کوئی اعتراض نہیں وہ دس کنال زمین لے کے معاف کرتے ہیں دو چار رشتے لے کے معاف کرتے ہیں عدالت کو کوئی اعتراض نہیں یہ دونوں دو پارٹیوں کا معاملہ ہے کس طریقے سے یہی معاملہ قیامت کے دن ہوگا میاں وہ کتنے حج مانگ رہا ہے تو نے تو ذرا سی بات کر دی تھی قیمت کی اب وہ صاحب بڑے وہ نہیں جی مجھے وہ چاہیے ان کا کون سا حج حج اکبر چاہیے ان کو جو لوگ کہتے ہیں حج اکبری ہی. تمہیں دینا پڑے گا تم اللہ کے آگے فریاد نہیں کر سکتے کہ اللہ میں نے صرف ایک جملہ کہا تھا دیکھو یہ نمازیں بھی لے رہا حج بھی لے رہا تم اس کے رہن بن گئے ہو ہوا ماسی سے بچو عبادت گزار ترین بندے بن جاؤ اس لیے کہ ماسی جو ہے بہت ساری عبادت کا نور معاشی کے صاف کرنے میں لگ جاتا ہے اب دیکھے نا لائٹ جو ہوتی ہے گاڑی کی اس کی پاور اتنی ہوتی ہے عام دنوں میں بھی اور جس دن دھند ہوتی ہے اس دن بھی اتنی ہوتی ہے لیکن دھند والے دن اس کی روشنی کو دوگا جا جاگے جاتی کیوں بھائی کیا ہوا اس کو وہ دھند نہیں جانے دیتی دھند مار گئی ہے اس کی لائٹ کو حالانکہ وولٹ اتنے لے رہی ہے وہ یہ پدیاں دھند کی طرح ہیں یہ نور کو کھا جاتی ہے اس کی لائٹ دور نہیں جانے دیتی اور وہ شخص جس کے نور سے حضور نے فرمایا سنات کا علاقہ جو ہے وہ روشن ہوگا وہ وہی ہوگا جس کے رستے میں کوئی دھند نہیں ہوگی وہ بھی بکر صدیق دیکھ رکھتے اللہ تعالیٰ نے معاشیت کہتے ہیں کس کو معاشیت کہتے ہیں جس کام کے نہ کرنے کے لیے اللہ نے کہا ہے یعنی جس کام کے کرنے سے منع کیا ہے اس کو کرنا معاشیت ہے اور جس کے کرنے کے لیے کہا ہے اس کو نہ کرنا معاشیت نافرمانی وہ گلاس لے آؤ بچہ نہیں لے کر آتا یہ نافرمانی ہے اور یہ گلاس اٹھا کے لے جاؤ وہاں جا کے رکھ دو نہیں کرتا یہ نافرمانی معاشیت اس کا نام اب عبادات میں اللہ تعالی ایکسٹرا پابندیاں لگا کے جیسے یہ جو ویکسین ہوتی ہے پولیو کی اور فلاں کے فلاں کی یہ ویکسین مصنوعی جراثیم ہوتے ہیں اسی بیماری کی یہ مصنوعی جراثیم آپ کے بدن میں دے کر آپ کے بدن کے جو اینٹی باڈی سسٹم ہے دفاعی نظام ہے اس کو ریہرسل کروا دی جاتی ہے جیسے آپ کے یہاں جنگ کے زمانے میں جو آ, بلیک آؤٹ کرتے ہیں بلیک آؤٹ کی مشکیں ہوتی ہیں مصنوعی زخمیوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں مصنوعی آگ بجاتے ہیں یہ ساری مشقیں ہوتی ہیں ڈرل کروا دی جاتی ہے اینٹی باڈیز کو پولو کے خلاف نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ اصلی والا آتا ہے نا اندر تو چونکہ ان کو پہچان ہو چکی ہوتی ہے لوگ اس کو پکڑ لیتے ہیں ہر بیماری کے جو ویکسین دی جاتی ہے وہ ویکسین کیا ہوتی ہے وہ اصل میں اس بیماری کے جراثیم ہوتے مگر ہوتے مصنوعی اس لیے بچے کو بخار چڑھ جاتا ہے اس کے نتیجے میں جب اندر جنگ شروع ہوتی ہے تو بخار چڑھ جاتا ہے یہ جو ایکسٹرا پابندیاں لگائی جاتی ہیں یہ مصنوعی ہی ہوتی ہیں فاردی بی ٹائم بینگ ہوتی ہیں صبح سے شام تک ہوتی ہیں یا ایرام اتارنے تک ہوتی ہیں یا جب تک آپ نماز میں سلام نہیں پھیرتے تب تک ہوتی ہیں یہ مصنوعی ہوتی فاردا ٹائم بی بینگ ہوتی ہیں لیکن ان کے ذریعے آپ کے بدن کو اتات کروانا مقصود ہوتا ہے تاکہ معاشیت سے بچنے کی ڈرل ہو جائے آ فرمایا واقول وشرب ہتعا یاد من الخط السوجر سم اتمیام الل <سؤال> پھر روزے کو لئی تک پورا کرو یعنی اس میں کھانا پینا نہیں اب اس میں پینا معاشیت ہو جائے جی پانی پینا شراب نہیں پانی پینا کون سا پانی پینا آپ زمزم پینا ماشیت تو واف کر کے فارغ ہوئے یہی یہ بتاتے نا تو واف کر کے جب آپ فارغ ہو تو جی بھر کے آپ زمزم پیئیں دور کا تماز نفل پڑے اب اگر کوئی آدمی اسی کو فالو کر رہا ہے اسی کتاب کو طواف کرنے کے بعد رمضان میں زور کے بعد اس نے طواف کیا اثر کے بعد طواف کیا کتاب دیکھا اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ دو نفل پڑھنے پھر کیا کرنا ہے پیٹ بھر کر پسنیاں نکال کے پانی پینا ہے پھر صفا مروا کرنے جانا ہے اب پیے گا تو روزہ گیا اب ثواب نہیں معاشیت ہو گئی آب زمزم پینا بھی معاشیت ہو گئی کیوں اللہ نے منع کیا تو ثابت یہ ہوا کہ کوئی کام بظاہر کتنا بھی نیکی کا ہو لیکن جب اس پر پابندی لگ جائے تو گناہ ہو جاتا ہے ماسیت ہو جاتی عید والے دن روزہ رکھنا ماسیت روزہ رکھا ہے بھائی لیکن حرام کی ہے تاکہ فیملی انجوائے کرے گھر میں ایک آدمی نے روزہ رکھا ہوا ہو تو وہ ٹرن آؤٹ ختم ہو جاتا ہے انجوائے نہیں کر سکتا بچے چاہتے ہیں ابو ساتھ چلے پارک چلے گنے روزہ رکھا ہوا ہے ابھی تو پارک میں بھی کوئی مزہ نہیں آگا یہ تو ٹکے کہیں گے ابو وہاں کیا کرے گا میرا روزہ میں مروح ہوگا ایک اور کمرے میرے اوپر دے دوں گا تو فیملی کی تو عید خراب ہو گئی اور میں نہیں عید والے دن حرام ہے تمہارے بچوں کا حق ہے تمہاری بیوی کا حق ہے گھر والوں کے ساتھ انجوائے کرو اب جس نے عید کا روزہ رکھا اس نے معصیت کی یہی روزہ ایک دن پہلے عبادت تھی یہی روزہ ایک دن بعد معصیت ہو گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ دین جامد نہیں ہے اس کا وی ایم تبدیل ہوتا ہے تاکہ تم الرٹ رہو کس وقت ایک نیک کام بھی معاشیت بن جاتا ہے اور کس وقت ایک گناہ کا کام بھی نیکی بن جاتا ہے بھائی ایک بندہ کسی کے پیچھے لگا ہوا ہے قتل کرنے کے لیے آپ کے گھر میں آ چھپتا ہے وہ اور بندہ آ کے پوچھتا ہے یہاں کوئی بندہ تو کو نہیں آیا اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ مار دے گا اس کو مارنے کے لیے ڈھونڈ رہا ہے اس وقت واجب ہے کہ آپ جھوٹ بولیں بالکل میں تو دیکھے ہی نہیں میں نے نہیں دیکھا بھائی جھوٹ ہے لیکن بولنا واجب ہے ایک جان بچانی ہے الرٹ رہنا چاہیے جس کو کہتے ہیں پوچھ پوچھ کے جیسے رمضان کے مہینے میں ذرا ذرا پڑھے لکھے لوگ ماشاء اللہ فون کر کے ذرا ذرا سی بات پوچھتے ہیں کہ کہیں روزہ ضائع نہ ہو جائے وہ روزہ جس کے لیے میں نے نسوار کی قربانی دی ہے بھائی اتنی بڑی قربانی دی ہے سگریٹ صبح سے نہیں پیا میں نے چائے نہیں پی کہیں وہ ضائع تو نہیں ہو گیا روزہ تو بعد میں بھی آدمی رکھ سکتا یہ کتنی بڑی قربانی ضائع نہ ہو جائے کہیں کتنی فکر ہوتی ہے ہمیں روزے کی اسی طرح تم باقی گیارہ مہینے بھی پوچھ پوچھ کے چلو کہیں وہ روزہ نہ ٹوٹ جائے جس کی افطاری قیامت کے دنوں نہیں ہے جب رابط سے ملاقات ہوگی اس دو ہیں ایک وہ روزہ جو مغرب کے وقت افطار ہو جاتا ہے اور ایک وہ روزہ ہے جس دن تمہاری رب سے ملاقات ہونی ہے یہ پوری زندگی ایک دن ہے پوری زندگی کو ایک دن کہا گیا ہے اسی لیے فرمایا والتنگ اور نفس ماں قدم اتلغد ہر جان یہ دیکھ لیا کرے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا تو زندگی کا یہ فیض پری یہ ایک دن ہے اور اس کے بعد لائف آفٹر ڈیتھ جو ہے وہ اگلا دن ہے اس کا اس کی غد ہے اس کا ٹو مارو ہے اتنی ساری بات یہ زندگی جس کا بڑا افسانہ ہے بڑی لمبی ہے کیا ہے دو دن ہے ایک آج ہے اور ایک تیرا کل ہے والتنظر نفس ما سما کر وہ کہتے ہیں ادنیا یوم دنیا پوری ایک دن ہے والانا فیا سومن اور ہمارا اس میں روزہ ہے یہ روزہ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے جب آپ چٹائی پر سوتے تھے اور اس کے نشان پڑ جاتے تھے عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے تو ہم نے فرمایا عمر ہم نے اللہ سے سودا کیا ہوا ہم نے اللہ سے آخرت کا سودا کیا ہوا دنیا کو انجائے نہیں کرنا ہم نے چھوڑ دیا مکہ فتا ہوا حضور وہاں تشریف لے گئے آپ نے اپنے چھوڑے ہوئے مکان پر قبضہ نہیں کیا اپنا الگ خیمہ لگوایا ہے مسافر رہے اسی لیے مینا میں کثر پڑی اس لیے حضور مکے کے وطنی تھے مکے کے لوکل نہیں تھے مدینے کے لوکل تھے اور جب آپ سے کہا گیا تو آپ نے کہا کہ میرے ماموں نے اور مامو یادو نے میرے لیے مکان چھوڑے ہی کہاں ہیں. اور صحابہ کو بھی منع کر دیا کہ دیکھو ان مکانوں کا تم رب سے سودا کر چکے ہو تمہاری بڑی تعریف ہوئی ہے دیکھو سورہ محمد دیکھو سورہ حشر دیکھو تمہاری اللہ نے کتنی تعریف کی ہے تمہاری ان مکانوں کو چھوڑنے پر دیا رہی ماموال اب پھر ان کو لوٹاؤ گے رب سے سودا کرنے کے بعد کسی نے اپنے مکان واپس نہیں لیا تو کسی وقت کوئی چیز معاشیت بن جاتی ہے حالانکہ ہم زندگی بھر اس کو کر رہے ہوتے ہیں یہ جو باپ دادا کا دین ہے نا ان وجد نہ آبا نہ کزال کا یہ اسی لیے ماسیت بن جاتا ہے اس میں جمود ہوتا ہے ہم نے ابا کو دیکھا کہ وہ بلی باندھ کے درود چلوایا کرتے تھے درود پڑھا کرتے تھے ہم نے بھی لندن میں بھی بلی باندھ کے درود پڑھا سنو سا کی بات سارا کچھ تیار ہو گیا تھا گوشت بن گیا تھا دیکھیں تیار ہو گئے تھی وہ بڑے پریشان تھے کیا جی بلی ڈھونڈ رہا بلی کو کیا کہتے ہیں پاکستان میں جب کرتے تھے درود شریف ہوا کرتا تھا دیگے پکتی تھی تو ہمارے بعد ہم بلی باندھا کرتے تھے اس کے بعد ان کے تو بلی تھی وہ اس لیے باندھتے تھے گوشت میں ہوں نا ہمارے انہوں نے سمجھا وہ بلی بھی پروسیجر کا حصہ ہے اور وہ بلی ڈھونڈ رہے تھے یہ ہے باپ دادا کے دین کا جمود جبکہ اسلام تو الرٹ ہونے والا دن ہے ایک کلما بندے کو جسٹ ون سینٹینس ایک کلما بندے کو جنت کے وسط سے نکال کے جہنم کے وسط میں لے جاتا ہے یہ وہ دین ہے لہٰذا یہاں تو ہوشیار رہنا پڑے گا حج میں کیا پابندی ہے میدان عرفات میں مغرب کی اذان ہوئی ہم آدھی ہیں. چالیس سال ہو گئے مغرب کی اذان کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے اور یہ وہ نماز ہے جس کا ٹائم ہی بہت کلیل ہے رمضان کے علاوہ اس میں تو ہم مزن جب پاکستان میں ازان دیتا ہے تو وہ اتنی بھی ڈیلے برداشت نہیں کرتا کہ ازان دے کے صف میں آئے وہیں سے نعرہ مار دیتا چودھری صاحب پڑھو جی وٹس ایپ پڑھو جی تاکہ وہاں جانتا ڈیلے نہ ہو یہ باقاعدہ وہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ بھئی وہاں سے اتارنی دے دیا کرو اتنی دیر ہو جائے تو لیکن رمضان میں جب تک وہ بھرا رہتا ہے ٹری تب تک نہیں ہوتی خالی نہ ہو جائے جب اس کا کافی ٹائم ہوتا ہے اتنا بھی کام نہیں ہوتا جتنا ہم نے بنا لیا اس کا بہرحال کیونکہ ہم آدمی ہوتے ہیں نا اس کو پڑھنے کے اب اگر عرفات میں آپ نے مغرب پڑھی تو آپ نے اللہ کی معاشیت کی اور آپ کی نماز کوئی نہیں ہوئی کیوں یہاں حکم تھا نہیں پڑھنے آپ نے پڑھی نماز پڑھ کے ماسکیت کر دی نکلو مجھ دلفا میں جا کے پڑھو صبح چار بجے پڑھو لیکن ادا پڑھو قضا مغرب نہیں کہنی تیری مغرب ادا ہو گئی ہے اس لیے کہ رب نے یہ کہا کہ مسدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے کتنے بجے پہنچو اتنے بجے پڑھ دو کے قوانین بندے کو الرٹ رکھتے ہیں کہ پوچھ پوچھ کے چلو اپنی مرضی کی نیکی نہیں یہی ہے ٹیسٹ رمضان میں وہی بیوی بی ہے آرام آج آپ نے احرام باندھ لیا ہے فلارا فاسا جنسی گفتگو بھی نہیں کر سکتے تھے میرا سارا میری اپنی جوں ہے انہیں مارنی بھائی مارو گے کیا ہو جائے گا جو مارو گے تو معاشیت ہو جائے گی اور ج مارو گے تو معاشیت ہو جائے گی مسجد میں بندہ مار دو آ کے تو نہیں ہے معاشی سواد ہے جاد کیا سکھایا گیا تم کہ اپنے ہاتھ پاؤں کو آنکھوں کو اپنے جوارے کو اللہ کے حکم کا پابند کر دو اپنے ہاتھ اٹھا لو ہر فائی جو کہتے ہیں ہمارے صاحب اوقاف میں گئے مسجد تھی ان کی تو وہ چاہتے تھے اوقاف اڈاپٹ کر لے مسجد کو مولوی کی تنخواہ شاہ دے عمانی تھے مسجد انہوں نے بنوائی تھی لیکن ہوتا یہ تھا کہ اوقاف جو بھی امام بھیجتا تھا وہ اس کو بگا دیتے دو چار دن ان کی اپنی مرضی مرضی سے باتھ روم بند کر دیتے مولوی اندر بند ہے تو اوقاف نے اس کو مسجد کا بجلی بھی کاٹ دی اور انہوں نے اپنا امام بھی واپس بلا لی اب وہ جا کے منتیں کر لائیں اس کی جو انڈر سیکرٹری ہے کہ بھائی ہماری مسجد کو آپ لے لیں اس نے الفاظ کے عرفا ادعی عن المسجد اپنے ہاتھ اٹھا لو مسجد سے اگر چاہتے ہو کہ ہماری اوقاف اس کو لے تو مرضی اوقاف کی چلے گی آپ جب ہاتھ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں آپ نماز میں جب ہاتھ اٹھاتے ہیں رفائی ادین کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے ہاتھ اٹھا لیے اب اب اس بدن پر اللہ کا حکم چلے گا آپ کھا نہیں سکتے آپ پی نہیں سکتے آپ بول نہیں سکتے آپ غیر ضروری حرکات نہیں کر سکتے لیکن لوگ لگے رہتے ہیں رفا یا کے بعد بھی خارش چلتی رہتی ہے کان کی محل چیک ہوتی ہے ناک کے اندر کچرا چیک ہوتا ہے داڑھی کا سائل چیک ہوتا ہے بالوں کا سٹائل چیک ہوتا ہے سامنے کی گھڑی چیک ہوتی ہے سارا کچھ کام چل رہا تھا یہ خیالت ہے نماز میں اللہ اکبر کہنے کا مطلب اور ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ کہ اب میں ختم اور اللہ اکبر اب اس بدن پر اللہ بڑا ہے اور اس کا حکم چلے گا میں چھوٹا ہو گیا ہوں لیکن ہم بڑے بھی رہتے ہیں اگر اس قسم کی اسکیم کو ہی اب جول کو بھی پتہ چل جاتی کہ وہ مسلمان بھی ہو جائے اللہ اکبر بھی کہہ دے اور اس کی مرضی بھی چلتی رہے تو لازمن فورن وہ قسطوں پر نہیں فور وہ لے لیتا اپنا اسکیم کے دس پرسینٹ چھوٹ بھی لے لیتا لیکن پتا تھا کہ لا اللہ کا مطلب کیا ہے لہٰذا نہیں پڑھا تو اس میں ٹریننگ جو دی جاتی ہے وہ دی جاتی ہے کہ اللہ کو یہ حق حاصل ہے تو اللہ کا غلام ہے اللہ کو حق حاصل ہے کب وہ تیری بیوی تم پر حرام کر دیتا ہے کب پانی تم پر حرام کر دیتا ہے کب کھانا تم پر حرام کر دیتا ہے کب لباس تم پر حرام کر دیتا ہے سلا لباس نہیں نا پہنتا آواز میں وہ سلوار قمیض ہے نہیں پہن سکتے پہنو گے تو دم معاشیت ہو گئی جرمانہ دو یہ استحقاق ہمیں اگر آ جائے ہمارے اندر ایک تو ہوتا ہے کسی چیز کو ڈاؤن لوڈ کر کے آپ پڑھ لیں دیکھ لیں یا فوری طور پر آپ اس کا جو آ, پرنٹ آؤٹ نکال لیں اور اس کے بعد وہ ختم ہو جائے ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ اس کو سیو کریں جب بھی آپ کو فائل کھولتے ہیں تو وہ پوچھتا ہیں آپ کو سیو, سیو کرنا ہے نے نہیں کرنا آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کر دیں یا اوپن کر دیں ہم نمازیں چھڑی پڑھتے ہیں ہم ان کو سیو نہیں کرتے حکم کیا ہے اللہ زی علی اعلی سلاۃم جو سیو کرتے ان کی نمازیں ان کی باڈی کے اندر سیو ہو جاتی ہیں پھر وہ ان کو برائی کی طرف نہیں چلنے دیتی ان کے اندر ہوتی ہے نا وہ سیو ہوتی ہیں ہم پڑھ کے نکلتے ہیں ختم ہو جاتی ہے بات وہ نماز میرا فرض اور چوری میرا پیشہ پھر ہم پروفیشن میں چلے جاتے ہیں جو دکان میں جاتے ہیں ہمیں نماز یاد نہیں رہتی اللہ جی نے صلات سلا تم یہ حافظ حفاظت کرتے ہیں ان کو سیو کرتے ہیں اور وہی نمازیں پھر ان کو بچاتی ہیں اس لیے کہ وہ سیو ہوئی ہوتی ہیں وہ ہوئی ہوتی وہ ڈاؤن لوڈ ہوئی ہوئی ہوتی اس لیے قرآن حکیم ہم پڑھتے ہیں ہم قرآن حکیم کو ڈاؤن لوڈ نہیں کرتے ہیں اپنے اوپر نہیں آنے دیتے اس کو اقرال نے کہا کہ تو کتاب خان ہے کتاب خانی ہوتی ہے نا قرآن خانی پڑھنا فارسی میں کتاب خان کا میں کتاب پڑھنے والا تو کتاب خاں ہے صاحب کتاب نہیں تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو میاں تاریخی تُو پڑھتا رہے اور یہ ہوتا ہے جو جن آدمیوں کے نمبر ہمارے موبائل میں فیڈ ہوتے ہیں نا ان کے نمبر زبانی ہمیں کوئی نہیں یاد ہوتے اسماعیل صاحب کے ساتھ میرا بڑا رابطہ رہتا ہے لیکن کیونکہ موبائل میں ہے لہٰذا مجھے ان کا زبانی نمبر یاد کوئی نہیں اور جب نہیں ہوتے تھے موبائل تو سب کا نمبر چاہے ویگنوں کے نمبر بارہ چودہ سولہ کر کے ہم یاد کر لیتے تھے جب پرنٹنگ کی سہولت نہیں تھی تو قرآن حکیم انہوں نے محفوظ کیا تھا اپنے حافظوں میں آج پرنٹنگ کی سہولت زیادہ ہو گئی ہے لوگوں کو لکھا لکھایا مل جاتا ہے تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراغ کے تو کتاب خاں ہے صاحب کتاب نہیں صاحب ایک کتاب وہ ہوتا ہے جو مارکیٹ میں بھی جاتا ہے تو کتاب اس کے اندر ہوتی ہے اس کو کمانڈ دیتی ہے وہ اینٹی وائرس کی طرح مارڈرنٹی وائرس اس کے اندر وہ رجسٹرڈ ہوتا ہے اس کے اندر وہ ڈاؤن لوڈ ہوتی ہے یا اس کے اندر وہ محفوظ ہوتی ہے اور جب بھی کوئی فائل کوئی بھی آتی ہے اس کو وہ چیک کرتی ہے یہ تقویٰ آپ کے اندر انسٹال ہو جائے تو دکان میں جائے تو تیرے ہاتھ کو کم توڑنے سے روکے عدالت میں جائے تو تمہیں جھوٹ بولنے سے روکے تیرے اندر نارٹرن اینٹی وائرس کی طرح یہ انسٹال ہو جائے یہ ہے کہ تیرے ضمیر پہ نہ ہو جب تک نزول کتاب جب تک تو اس کو ڈاؤن لوڈ نہ ہونے دے اپنے اوپر گرا کشا ہے نہاضی نہ, نہ صاحب کشا بڑی بڑی تفسیریں پڑھ لو تیرے علم میں اضافہ ہو جائے گا لیکن عمل میں کوئی اضافہ نہیں آج کل اتنا علم ہے لوگوں کے پاس اتنا علم ہے لوگوں کے پاس کہ اس کی کوئی مثال ہی نہیں یا یعنی نہیں جس مسئلے پہ بھی آپ بولیں گے جو آپ سے مسئلہ پوچھنے آیا ہے پہلے تو بڑا معصوم ہو کے پوچھو جانا وہ یہ غلطی ہو گئی ہے جب آپ ان کو بتائیں گے فوراً نہیں فلائیں امام یوں نہیں کہتے اچھا چلا بھئی یہ سارے اماموں کو کھنگال کے آیا بندہ بھائی. وہ تو آیا تھا ڈسکاؤنٹ لینے بندے پوچھتے ہیں نا چائنے سے پوچھتے ہیں اور پی آئی والوں سے بھی پوچھتے ہیں اور ایئروشیا سے بھی جا کے بڑے معصوم ہو کے جی پی آئی کیا آج کل دے رہے ہیں او جی والے تو یہ دے رہے ہیں آج کل بالکل مولوی کے ساتھ اسی طرح کرتے وہ فلاں ہوا جی تو پھر اس میں طلاق ہو گئی طلاق تو ہو گئی نہیں فلاں پتہ نہیں کون سا مولوی تھا وہ وہ تو بتا رہے تھے کہ نہیں ہے کہ دفعہ سو طلاقیں بھی دے دو تو, تو نہیں ہوتی پتا کو کہاں سے اس نے دلیل لی جب آپ نے ایک مولوی سے پوچھ لیا تو پھر آپ اس پہ عمل کریں جتنے مولویوں کے پاس زیادہ گھومیں گے آپ خراب ہوں گے ایک ہی مولوی دیکھیں آپ اس پوچھیں تو علم اتنا ہو گیا کہ ہر بندہ جو ہے وہ پتا چلتا تربیلا ڈیم ہے لیکن آگے بجلی کو نہیں پیدا ہو رہی لہروں میں پانی کوئی نہیں ہے خوشکسالی ہے عمل کی خوشکشالی ہے تو اصل میں تکوا نام ہے معاشیت سے بچانے والے نظام کا ایک جھجک پیدا ہو جاتی ہے بندے کے اندر اور اسی جھجک میں جہالت کا وہ لمحہ گزر جاتا ہے وہ ارج گزر جاتی ہے جو بندے کو گرا دیتی ہے وہ کنٹرول کرنا آ جائے بندے کو پیاس لگی ہوئی ہے نہیں بھائی کچھ پولیس سے ڈر کر نہیں کوئی آدمی باتھ روم میں جائے مزے سے پانی پی کے باہر نکلائے کس کو پتہ ہے نہیں پیتے اللہ سے ڈرتے ہیں تم ٹھیک ہے معاملات میں ہم اللہ سے کیوں کو اللہ و رابطم تین سرگوشی کرنے والے نہیں ہوتے کہ چوتھا وہ ہوتا ہے ولا اللہ سادشم نہ پانچ ہوتے چھٹا وہ ہوتا ہے وهو جہاں کہیں تم ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اللہ بھی ماتام بسی اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے پتا چلا کہ صرف روزے کی فکر نہیں کرنی دوسرے روزے کی بھی فکر کرنی ہے وہ روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اللہ کی نافرمانی سے یہ ریحرسل ہے جو رمضان میں کروائی جاتی لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم اس پہ تو توجہ رکھتے ہیں کہ بھائی فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز نہیں کھانی لیکن دوسری جو نافرمانی ہے جن سے روح ایک تو وہ چیز ہوتی ہے جو باڈی کو خراب کرتی ہے جس سے مفتی کلام کرتا ہے کہ تیرا رکوع ہوا یا سجدہ ہوا یا نہیں ہوا یا قیام ہوا یا نہیں ہوا وہ آپ کی جو حرکات ہیں نماز میں ان سے بحث کرتا ہے جب وہ حرکات پوری ہوتی ہے مفتی یہ کہتا ہے تیری نماز صحیح ہے لیکن ایک وہ چیز ہے جو اس کے اندر روح ہے اس کو ڈیمیج کرتی ہے ایک سیل ہے اس کی باڈی بار سے زخمی ہے یا پرانی ہو گئی ہے لیکن اس کے اندر چارجنگ موجود ہے لائٹ اس کی صحیح ہے جب بھی آپ اس کو میٹر لگاتے ہیں تو وہ پوری دکھاتا ہے کہ چارجنگ اس کی صحیح ہے. ایک سیل وہ ہے جس کی باہر سے شکل تو اتنی اچھی ہے اتنی اچھی ہے پتا چلتا ہے ابھی پیکنگ سے نکالا ہے پھینکنے پر دل نہیں کرتا لیکن جب بھی وہ بیٹری میں ڈالنے چلتے ہی نہیں چارجنگ ختم ہوئی ہوئی یہ دو چیزیں الگ الگ ہوتی ہیں ہمارا زیادہ زور نماز کی بیڈی پر ہے. روزے کی باڈی پر ہے اس کی چارجنگ پر نہیں ہے اب غیبت کرنے سے چارجنگ اس کی ختم ہو جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بتایا گیا دو عورتوں کے بارے میں کہ ان کو روزہ بڑا تنگ کر رہا ہے تو آپ نے روزہ تو اتنا تنگ نہیں کرتا بھائی ان کو ذرا بلائیے دیکھیں تو اگر انہوں نے کون سا روزہ رکھا ہے جو ان کو تنگ کر رہا ہے روزہ بندے تو نہیں مارتا پتا چلا جی وہ کریبل مارگ ہو بلا بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو ٹھیکرا پکڑا ہے بولا اس میں کیا کرو جب انہوں نے کہا کیا اور یہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا موزہ وہ جو اللہ نے فرمایا ہے اس کو فیزیکلی آپ نے دکھا دیا تن کیا تم میں کو یہ پسند کرتا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اس آیت کو اللہ نے مجسم کر دیا ان دونوں کے ٹھیکروں میں گوشت کے لوتھڑے تھے اور خون کے کلاٹس اس کے اندر تھے گوشت آپ نے فرمایا تم روزہ تنگ نہیں کر رہا تھا یہ جو تم دونوں نے مل کے کسی بھائی کا گوشت کھایا تھا نا غیبت کی تھی کسی بہن کی یہ یہ تمہیں تنگ کر رہا تھا کسی طرح آپ ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں پہلے پہلے روزے تنگ کرتے اس کے بعد روٹین بن جاتی اس لیے کہ پہلے آپ کو پتا جب میل اتاری جاتی ہے وہ کھردرا پتھر مارا جاتا ہے سرف لگائی جاتی ہے زیادہ تکلیف ہوتی ہے لیکن جب سموت ہو جاتا ہے کام اس کے بعد کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو پہلا عشرہ جو ہے اس میں خوب رگڑا لگتا ہے اس میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ ترتیب بن جاتی ہے اس کی پھر روزہ تنگ نہیں کرتا تو ہمارا باڈی پر تو بڑا رہتا ہے ایک خاتون کا فون آیا انہوں نے کہا جی میں نے وہ تصبی الٹی چلا دی یعنی تو اس سے کوئی روزے پر تو فرق نہیں پڑا ان کی, آپ دیکھیں ان کی سد نیتی کو دیکھیں کہ کتنی فکر ہے ان کو روزے کی بقیہ معاملات میں ایسی فکر کیوں نہیں ہے بھی اللہ ہی نے حکم دیے ہیں اسی اللہ کے ہیں جس نے رمضان کا روزہ فرض کیا ہے وہ اللہ رمضان کے بعد بھی ہمارا رب ہے اور ہم اس کے بندے ہیں کانٹریکٹ میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ہمیں ریلیز کو نہیں ملی کہ رمضان کے بعد ہم نے نقل کا کر لیا نہیں وہ ہمارا رب ہے رمضان کے بعد بھی اس کی نافرمانی جہنم کی طرف دکیل تھی ہمیں جو ریہرسل کروائی گئی تھی وہ اس لیے تھی کہ بکیا گیارہ مہینے اس پر عمل کرو گاڑی کی جب ٹریننگ ہوتی ہے تعلیم ہوتی ہے تو اس لیے جی ہوتی ہے فلاح ٹریک سے آپ نے ٹرن کرنا پہلے ٹریک میں ہے دوسرے ٹریک میں جانا ہے انڈیکیٹر دینا ہے شیشہ دیکھنا ہے گیئر چیک کرنا ہے فلاں یہ ساری ہدایات کس لیے کہ ہم سڑک پر ان کو استعمال کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف لائسنس حاصل کرنے تک ہیں پھر جس ٹریک میں مرضی جاؤ میری عادت تھی میں جب سٹیرنگ پہ ہوتا تھا تو بار بار کرتا تھا بال ٹھیک کرتے تھے تو وہ پکڑ کے اب مار تو نہیں سکتے وہ مارتے بھی ہوتے تھے جی عبد المتان صاحب میں نے ایک دو نشا گرد دی اور مارا ان کو انہیں کے بتایا وہ تو مارتے بھی ہیں مجھے وہ مارتے تو نہیں تھے لیکن غصے سے میرا ہاتھ پکڑ کے زور سے سٹیرنگ پر رکھتے تھے کہتے تھے جب آپ سے لے لیں گے نا تو ٹانگے بھی ڈیش بورڈ پر رکھ کے گاڑی چلا لینا لیکن ابھی سٹیرنگ سے ہاتھ مت آپ ہٹائیں ہاتھ آپ کا گیر بدلی کرو سٹیرنگ پر لے دیں آگے پیچھے نہیں اور سٹیرنگ پر, پر گیئر پر بھی زیادہ دیر نہیں رہنا چاہیے یہ کیوں تھا اس لیے کہ بعد میں اس کو استعمال کیا جائے ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی مسلمان ہونے تک یہ پابندیاں ہوتی ہیں جب بندہ مسلمان ہو جائے جو مرضی ہے اس کو مسلمانی کو کیا خطر خطرات پہ لکھا گیا مسلمان ماں مشکل ہے یہ جو لوگ نئے مسلمان ہوتے ہیں وہ تو ہمیں دیکھ کے پریشان ہو جاتے ہیں میں نے دفاع روڈ سے ٹرن لیا تو مجھے استاد نے یہ کہا تھا کہ تیسرے ٹریک سے تیسرے ٹریک میں لینا ہے فاسٹ ٹریک سے فاسٹ ٹریک میں میں نے درمیان والے میں ٹرن لیا میرا ایک گاڑی جا رہی تھی اس نے اس میں لیا میں نے بھی اس کے پیچھے تو ان کا میں نے آپ کو کیا کہا تھا کہ فاسٹ ٹریک میں آپ نے ٹرم لینا ہے کہ آپ اس ٹریک میں کیوں کہ میں نے کہا وہ اگلی گاڑی والا اس نے کہا اس کے پاس لائسنس ہے آپ کے پاس ابھی لسانس نہیں ہے جب آپ کے پاس لسانس ہوگا تم بھی اس ٹریک میں جاؤ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نو مسلم جو ہیں ان کے پاس تو بھی لسانس نہیں ہے وہ خیال رکھے نماز کا روزے کا در در ہمارے پاس ماشاء لسانس لسنس جس ٹریک میں مرضی ہے گائے ہمیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں یہ پابندیاں اسی طرح ہیں صحابہ نے ڈر ڈر در در کی زندگی گزاری بے خوف نہیں ہوئے اللہ ایسی ہستی ہے جو اس کے جتنا کلوز ہوتا ہے اتنا زیادہ ڈرتا ہے انہوں نے بسترے چھوڑے رکھے تتھا جنوب ہمارے المداج ہے جاف کہتے ہیں خشک کو جفاف کہتے ہیں خشک سالو کو ڈراؤٹ کو تتھا جنوب ہمارے المداج ہے ان کے کربٹیں ترستی رہتی تھی خشک رہتی تھی بستروں سے جب آدمی کروٹ بستر پہ رکھتا تو پسینہ آتا نا تو تجافا جو لوگ خشک رہتے تھے ڈراؤٹ رہتے تھے نہ وہ کروٹیں لگیں بستر پہ نہ پسینہ آئے یا دو فن اپنے رب کو ڈر ڈر کے پکارا کرتے تھے اور لالچ بھی رکھتے تھے اس لیے کہ وہی ڈر تو صحابہ نے تو اس طرح زندگی گزاری ہے رمضان میں بھی ہم اسی طرح گزارتے ہیں یہ نہ ہو جائے وہ نہ لیکن رمضان کے بعد تو اصل میں جو ہمیں ڈرل کروائے گئی وہ یہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی وہی رب ہے تم وہی بندے ہو وہ رمضان میں تم صرف ٹھیکے پر نہیں گئے تو لیبر سپلائی کمپنی ہوتی ہے نا تین مہینے کے لیے چھ مہینے کے لیے لکھ کے اپنی لیبر دے دیتی ہے کسی کو اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس طرح لکھ کر کسی سے ایک مہینے کے لیے نہیں لیا تھا کہ ایک مہینے کے بعد اس نے تمہیں چھوڑ دیا اب تم اپنی مرضی کے مالک ہو گئے تمہارے نفس سے اللہ نے تمہیں کرائے پر نہیں لیا تھا اس نے تمہیں پیدا کیا تھا اپنی بندگی کے لیے خلاق تم جن صاحلہ لیا بت ہم نے نہیں پیدا کیا انسان کو اور جنوں کو اس لیے کہ مل مگر غلامی کریں تو غلامی کے لیے پیدا کیا اور یہ غلامی صرف رمضان میں نہیں کرنی یہ غلامی صرف حج میں نہیں کرنی یہ غلامی صرف نماز میں نہیں کرنی تیری دکان میں بھی تو نے اسی طرح رب کی غلامی کرنی ہے جس طرح مسجد میں کی عدالت میں بھی تو نے رب کے قوانین کا اسی طرح خیال رکھنا ہے جس طرح مسجد میں وضو کا خیال رکھتا ہے یہ ہے سبق ہر عبادت کا اگر ہم اس کو سمجھیں نہیں یہ چاہیے کہ رمضان کے بعد ہماری کیفیت بدلی ہو جائے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیسے پتا چلے جی کہ ہمارا حج قبول ہوا ہے یا نہیں ہوا اور یہ کیسے پتا چلے کہ ہمارا رمضان قبول ہوا کہ نہیں ہوا جی اس کا یہ ہے کہ اگر آپ حج کے بعد آپ کے کردار میں تبدیلی آئی آپ کا کریکٹر تبدیل ہوا ہے آپ کے عمل میں تبدیلی آئی ہے بلائی کی طرف گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا حج قبول ہو گیا اس کو بند کر دیں رہا اگر حج کے بعد اور بگڑا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے حج سے کچھ حاصل نہیں کیا اور اب یہ قبول نہیں ہو چاہیے اس طرح رمضان کے بعد یعنی ایک بندہ بیس رکعت پڑتا ہے پورا سپارہ سنتا ہے سوا گھنٹہ لگاتا ہے اس کے بعد دو رکعت نماز نفل کا اضافہ بھی اس کی نماز میں نہیں ہوتا تو کیا لیا اس ایک مہینہ کھڑا رہنے سے دو نفل کی زیادتی بھی نہیں سیکھ سکا وہ اتنا بھی تحمل نہیں ہے کہ اب دو نفل زیادہ ہو جائیں تو کیا لیا رمضان سے اس نے نسلی عبادت کروائی ہے نا ترابی نفلی عبادت ہے نا کوئی فرض نہیں تھے نفلی عبادت تھی نہ پڑتے تو بھی روزے پہ کوئی فرق نہیں تھا روزہ اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک مہینہ قیام کروانے کے بعد یعنی آپ اندازہ کریں کہ آٹھ گھنٹے آپ بیٹری کو چارجنگ پہ لگائے رکھیں اور وہ دو منٹ نہ نکالے کیا فائدہ وہ چارجنگ ہے آپ فوراً کوشش کریں گے کوئی گاہک ملے تو یہ موبائل دینے والی کوشش کروں بڑی تعریف کریں گے آپ اس کو ہمارا حال وہی ہے پورا مہینہ چارجنگ پہ لگنے کے بعد بھی دو نفل کی زیادتی نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں ٹھیکے پر دے دیا کبھی امریکہ کے مارتا ہمیں کبھی کوئی جس کا دل کرتا ہے مار لیتا کھڑا کر جیسے یتیم بچے نہیں ہوتے جس کا دل کرتا گزرتے مار لیتا تفڑ ہم تو وہ یتیم ہو گئے ہیں جس کا دل کرتا ہے جہاں چاہتا ہے پکڑ کے مارنا شروع کر دیتا ہے کیوں اس لیے کہ ہم نے مالک کو ناراض کر کے اس کا علاج بھی ایک ہے یا تو اللہ کن تخلے ہو تم رب کو راضی کر لو ایک دفعہ اگر عزت چاہتے ہو دنیا میں اپنا وجود چاہتے ہو تو رب کے ساتھ جو تمہارے تعلقات ہیں ان کو درست کرو اللہ کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرو اللہ کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح کرو اس کی گڈ بکس میں آ جاؤ اس کے بعد دیکھو کیا ہوتا وآخر الحمدللہ رب للہ